أما بعد فعود بالله السميع العليم من السيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يطرقوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق الله العظيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العفدة من لساب يفته قولي آمين يا رب العالمين سے قبل عرض کیا گیا تھا کہ مجرد دعویٰ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتا وہ دعویٰ کسی چیز کا بھی ہو کسی چیز پر بھی ہو اور کسی کے خلاف بھی ہو اس کے لیے لازمن ثبوت فراہم کرنا پڑتا ہے اس کے لیے کچھ ڈاکومنٹس دینے پڑتے ہیں اگر آپ کا دعویٰ زمین پر ہے تو زمین کا کوئی فرض کوئی رجسٹری کوئی ملکیت کوئی وراثت کچھ نہ کچھ شو کرانا پڑے گا تب آپ کا دعوی تسلیم ہوگا یہ معاملہ دیگر جائیداد کا بھی ہے صرف ایمان کے بارے میں اگر ہم نے یہ تصور کر لیا ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑ دے گا اور ہمارے مجرد دعوے پر جو ہے وہ فیصلہ کرے گا اور ہم سے کوئی ثبوت نہ مانگا جائے گا اور اگر ہمیں کوئی دس مرلے کا مکان نہیں دیتا بغیر ثبوت پیش کیے تو وہ ہزاروں میلوں پر پھیلی جنت ہمارے حوالے کر دے گا صرف ہمارا دعویٰ سن کر تو سا مایا تو اللہ کے بارے میں یہ بڑا برا دمان کیا تم نے کیا اللہ کے یہاں کوئی حکمت نام کی چیز نہیں وہ ایسے ہی آپ نے سمجھ لیا کہ آپ ایک بات کہیں گے وہ گا چلو جاؤ اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا اور مناسب یہی سوچا کرتے تھے اللہ کے بارے میں اب دیکھیے کیا قرآن حکیم نے ان کا وہ جو ان کی سائکی ہے جو نفسیات ہے ان کی کس طرح بیان کی ہے جو خواہج وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اپنے زوم میں کہ جی وہ تو جان دے کر جنت میں جائے گا ہم صرف کلمہ پیش کر کے جنت میں چلے جائیں گے تو گاٹے میں کون رہا جس نے جان دی وہ ہو گیا بیوقوف ہم ہو گیا مند مینو کما من نہما مشہور جی ہم اس طرح ہی مان لائے جس طرح یہ بے وقوف ہی مان لائے ہیں تو اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے تو اس طرح سے اللہ کو دھوکہ دے گا مجرد ایک چیز پیش کر کے اور اس کے ثبوت میں کوئی چیز پیش نہ کر کے کوئی اپنے اس ایمان کے دعوے کے طور کے ساتھ ایویڈنس کے طور پر شہادت کے طور پر جو ہے وہ کوئی عمل پیش نہ کرے گا اور جنت میں چلا جائے گا تو یہ ٹھیک سوچ نہیں اپنی سوچ انسان کو درست کر لینی چاہیے اور یہ پس منظر ہے سورہ عالم کا یہ ہجرت حدشہ سے فوری پہلے اس کا نزول ہوا ہے لوگ انتہائی طور پر ستائے جا رہے تھے اور اس میں سے ایک واقعہ میں نے کوٹ کیا تھا حضرت عنہ کا کہ کس طرح سے انہیں انگاروں پر لٹایا گیا اور ان کے خون اور چربی سے وہ انگارے بجھے ہیں یہ کیفیت تھی وہ ایک ٹیمپل ہے آپ کے پاس کہ کس قسم کی عزیت وہ لوگ دے رہے تھے ذہنی طاقت بھی تھا جس کا ذکر آگے آئے گا فزیکل پروسیکوشن بھی تھی جسمانی مار تشدد جو جتنا مار سکتا تھا وہ مار رہا تھا اور جس کو مار سکتا تھا اس کو مار رہا تھا کوئی غلاموں کو ستا رہا تھا کوئی عزیز و داروں کو ستا رہا تھا اس پر سے منظر میں اللہ تعالی نے بڑے پر روب اور پر جلال انداز میں سوال کیا ہے احاص بنناس ہو یو تو راک اے یہ خود آمنا وہم لائف فنون لوگوں نے آخر کیا سمجھ کے ایمان کو بول اب اگر جو تم نے شور وغیرہ شروع کیا ہے تو کیا سمجھ گیا حسین کو مانتا دکھو جننا تم نے سمجھا تھا کہ ایسے ہی جنت میں جا گھسو گے واللمبل اور تمہیں وہ حالات پیش نہ آئیں گے جو تم سے پہلوں کو پیش آئے اگر ایک آدمی کی منزل دبئی ہے تو کالا ہے گورا ہے انڈین ہے پاکستانی ہے اس کو ان تمام منزلوں سے گزر کر جانا پڑے گا اس کے رستے میں علی بھی آئے گی سمبھا بھی آئے گا, اس کے رستے میں گنت بھی آئے گا, اس کے رستے میں ٹریڈ سینٹر بھی آئے گا ہر آدمی جو بھی منزل اس کی وہ ہے تو لازمن اسے اسی رستے سے گزرنا رستہ ایک ہی ہے چلا تو سکیل ہے گا نا سبل تو نہیں سب اللہ سبھیل تو ایک تو انہیں لازمن ان منزلوں سے ان گاٹیوں میں سے گزرنا پڑے اگر کوئی آدمی میں نے ابھی آپ کو مثال دی اگر کوئی آدمی جا رہا ہے چلا تو لازمن تریف کے پاس سے بھی گزرے گا فلاں پکے پاس سے بھی گزرے گا فلاں کے پاس سے بھی گزرے گا یہ ناممکن ہے کہ ان جگہوں سے گزرے بغیر وہ چلا جائے اور تمہیں ابھی وہ حالات پیش نہیں آئے ان منظروں سے تم نہیں گزرے جس سے تم سے پہلے گزر چکے وہ لمبا یاد ہے ما صاحل اللہ جین فلو من کو انہیں تنگیاں بھی آئیں تکلیفیں بھی آئیں باساہ مشقت درا نقصان مال کا جان کا بیٹے بھی مارے گئے مال بھی برباد ہوا تجارت بھی تباہ ہوئی یہ قیمت ہر ایک نے دی ہے اللہ کی محبت کا دعویٰ اور اللہ کے قرب کا دعویٰ اور یہ چاہت اتنی آسان نہیں ہے ایک بیوی کی محبت گلب میں تیس سال مار دیتی ہے ہمیں ساری زندگی اس کے مطالبات اولاد کے مطالبات پورے کرتے کرتے بچے داخل ہوتے ہیں شادی کر کے چار مہینے کے بعد آتے ہیں اور جناب علی یہاں سے سو بیماریاں لے کے واپس جاتے ہیں ایک بیوی کی محبت کے تقاضے اتنے کہ بندہ مارا جاتا ہے اللہ کی محبت کا تقاضے اس کے حقوق ان کو کما حق کا وہ پورا کرنا وہ اور ہلا کر رکھ دیے گئے زلزلہ تو ہمارے یہاں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری زبان کے اندر تقریباً ساٹھ فیصد جو الفاظ ہیں وہ عربی کے وہ ہمیں ان کا پتہ نہیں ہے لیکن مادہ ایک ہی ہے زلزلہ گلزلہ عربی میں بھی ہے جلزال اجازت علاد الزال ہے تو جو قیمت پہلوں سے لی گئی تھی وہی قیمت تم سے لی جائے کوئی کمپرومائز نہیں اور جنت کی کبھی بھی کلیئرنس فیل نہیں لگتی ہوتا ہے نا دسمبر کے آخر میں آ کے کلینگ سیل تنزیلات کو بڑا پرانا کپڑا نکالنا ہے تو ٹوٹ پڑو گئی جنت کی یہ کلیننگ سیل قیامت تک نہیں لگے گی جو قیمت حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے طلب کی گئی ہے تم سے بھی تقاضہ وہی لے کے کھڑے رہو یہ اس کا احسان ہے کہ قیمت بھی نہ لے چیز بھی دے دے سمجھا نا یہ اس کا احسان ہے بار بار دفعہ ایسا اس کی مہربانی ہے لیکن میں تو کرایہ لے کے بیٹھتا ہوں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں خالی جو ہے وہ جیب چلا گیا ہوں کہ مجھے سارے ٹیکسیوں والے جانتے ہیں لگا کوئی مجھے پیسہ نہیں لے گا کوئی انجانا بھی ٹکر سکتا دکان پہ جاتا ہوں بعد میں وہ روٹی والا بھی بے پیسے نہیں لیتا کہتا نہیں جی آج میری طرف سے لے جائیں لیکن میں جیب میں روٹی کے پیسے لے کے جاتا ہوں قیمت تلی پہ رکھو جان ہتھیلی پہ رکھو وہ لیے بغیر جنت دے دیں یہ اس کا احسان ہے لیکن تم قیمت لے کے تیار ہے اور یہ ہر ایک سے تقاض احسب ناسو اینت راقو این یقلو آ منا وہ لال تنون لوگوں نے یہ سمجھا تھا احسبہ یہ آ ہے یا تو تم نے یہ سمجھا تھا کہ جنت میں بغیر ستائے اور آزمائے چلے جاؤ گے یا جو تمہیں ستا رہے ہیں اب ہاسبل لذین یا ملون سیاد یا ان بدکاروں نے یہ سمجھا تھا کہ تم اس طرح مار کر میری راہ سے پھیر لیں بھائی چار جوتے آدمی کو پڑھے تو کسی کی محبت سے توبہ کر لیں تو سچا عاشق تو نہیں نہ ہوتا سچا پھر عاشق تو نہ ہو یا انہوں نے تمہیں اتنا گودا سمجھا کہ معافی نامہ داخل کروا لیں گے ان دونوں میں سے بات کیا ہے تم گودے ہو یا وہ بے رکوا ما یا تم ان انہوں نے تمہیں ٹھیک ہاتھ توڑ لیا ٹھیک سمجھا یا تم ان کے اس حساب کو غلط ثابت کر کے دکھا دو گے کہ نہیں تم ہماری جان لے کر بھی ہمیں زندہ جلا کر بھی ہمیں تم اس سے نہیں پھیر سکتے وہم لا قانون انہیں آزمایا نہ جائے یعنی جو چیز وہ پیش کرے اسے چیک نہیں کیا جائے آپ جاتے ہیں دکان والا آپ کا دوست بھی ہو لیکن سبزی آپ اپنی پسند کی خریدتے ہیں کوئی کدو رکھا ہے اس میں آپ انگوٹھا بھی گھساتے ہیں وہ چیز سر آ جاتا بھائی لینی ہے تو سامنے سے دیکھ کے لو لیکن آپ لیتے ہیں ناخن مارتے ہیں بجاتے ہیں اس کو پانچ روپے کی سبزی کی خاطر آدھا گھنٹہ آپ خرچ کر لیتے ہیں چیک کرتے کرتے کہ کون سی پکی ہوئی ہے کون سی کچی ہے کون سی چیز اللہ کو آپ نے کیا سمجھا پانچ روپے کی سبزی کتنی بھی کی کوئی قیمت نہیں اور دکان والا آپ کا دوست بھی ہو اگر نوٹ پھٹا ہوا تو کہتا صاحب دوسرا دے دیں مجھے یہ نہیں نہیں چلے وہ بھی کھوٹا کھرا دیکھتا ہے وہ بھی چیک کرتا ہے تم نے کیا سمجھا تھا اللہ اتنا مجبور ہے تصدیق کروانے کا اللہ اتنا مجبور ہے کلمہ پڑھوانے کا کہ ادھر تمہارے منہ سے نکلے گا روکے گا بسم اللہ کچا ہی ملا لیکن ملا تو ہے نا ایسی کوئی بات نہیں یو سب اللہ معاف سماوات ہوا فلاح زمین و آسمان کے کی, کی تسبیح کر رہی ہے الحمد للہ یو سب اللہ معافی سماوات کا دل مسلاتہ تصویر ہر ایک اپنی نماز بھی پڑھ رہا ہے اور اپنی تسبیح بھی کر رہا ہے صرف تمہاری نماز نہیں سورج کی نماز ہے سورج کا بھی سجدہ ہے حضور نے سجدہ کرتے ہیں سڈا کرتا ہے مراد کیا ہے اس کا حکم تسلیم کرتا ہے جو اس کا روٹ مقرر ہے اس پہ چلتا تم لیٹ ہو جاتا ڈیوٹی سے کبھی چاند بھی لیٹ ہوا کبھی جن پچیس گھنٹے کا بھی ہو گیا کہ آج کپڑے پہنتے دیر ہو گئی ہے نہیں کبھی دل نے بھی ریسٹ کیا جب دل ریسٹ کرتا تو بندہ ریسٹ کر جاتا بلکہ بندہ کارڈیا کا رسٹ ہو جاتا ہے اللہ کا حکم ہر چیز مان رہی ہے ہر دم ہر لمحہ لگلی یا تم نے یہ سمجھا کہ وہ محتاج؟ لہذا اس کا جواب آگے دیا گیا والا کاج فتح ہم من کا ہم ان سے پہلوں کو بھی آزما چکے ہیں یہ ستم کوئی تم پر نہیں ہے بھائی اگر یہ ستم ہے تو یہ تم سے پہلو پر بھی ہوا ہے اور آگے چل کے مثال دی اللہ نے حضرت نو علیہ السلام کی صورت فلاد سفیم قوم ہی فلاد سطیم الفا فلاً آل اللہ خمسین ساڑھے نو سو سال تو وہ بندہ صرف تبلیغ کرتا رہا ہے عمر نہیں تھی ساڑھے نو سو سال حضرت نو علیہ السلام فلاد صاحم تبلیغ سارے نو سو سال اس بندے نے کی ہے اور چوریاں کھا کر نہیں کی کوئی ریڈ کارپیٹڈ ویلکم نہیں تھی ان کے لیے چوک میں کھڑے ہوتے تھے پتھر مارنے والے پتھر مار مار کے پتھروں میں دفن کر دیتے تھے رات کو تیسرے پیر ان کے ماننے والے جو دو چار تھے وہ پتھر ہٹا کے نکال کے لے جاتے تھے صبح پھر نوح اسی چوک میں کھڑے یہ ایک دن کی بات دو دن کی بات سارے ساڑھے نو سو سال سارے نو سدیاں لوہا جل کے ختم ہو جاتا لیکن وہ بندہ چوک میں کھڑا ہے تم نے کیا سمجھا تھا بھائی یہ شہادت گہ عرفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان والا قد فتح اللہ دین قابل اللہ, اللہ, اللہ سچوں کو بھی جان کر رہے گا اللہ جھوٹوں کو بھی جان کر یہ اس کی سنت اللہ پڑے جب تک اللہ کھوٹے کو کھڑے سے الگ نہ کر لے جب تک اللہ طیب سے خبیث کو الگ نہ کر لے اور خبیث سے طیب کو الگ نہ کر لے اللہ چھوڑے گا یہ غزوہ عہد کے کا پس منظر ہے اس کی ڈی بریفنگ ہے جس کے اندر اللہ نے فرمایا یہ اس لیے ستر شہید کروائے ہیں میں اور اس گزوے سے پہلے آپ اندازہ کریں لوگ تمنائیں لے کر آ رہے ایک آدمی ہے اس کا بیٹا شہید ہو گیا گز بدر میں رزوے عہد میں وہ جا نہیں سکے دوسرے بیٹوں نے اسار کر کے ان کو گھر بٹا دیا وہ لگڑے سے ان کا خراب ہو چکا تھا انہوں نے خواب دیکھا کہ میں جنت میں پھر رہا ہوں تو صبح حضور کی خدمت میں پیش ہوئے کہنے لگے حضور میں جانا چاہتا ہوں جہاد پر میں اپنے اس بیٹے کے پاس جانا چاہتا ہوں اور یہ بیٹے مجھے روکتے ہیں تو آپ نے اسے فرمایا کہ اگر تم گھر میں ٹھہرو تو تمہارے لیے عذر ہے تم سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی تم لنگڑے ہو لئی سا لرا رج ہرج نہ اندے پر کوئی حرج ہے نہ لنگڑے پر کوئی حرج اگر وہ جنگ میں نہیں جاتے انہوں نے فرمایا حضور میں نے آپ سے کیا میں اپنے بیٹے کے پاس جانا چاہتا ہوں آپ دعا کریں مجھے صرف اجازت نہ دیں دعا بھی کریں گے اللہ مجھے شہادت تو آپ نے ان کے بیٹوں سے کہا کہ تم اگر اپنے باپ کو نہ روکو تو کیا ہے ہو سکتا ہے اللہ تعالی اس کی تمنا پوری کر دے شہادت سے شہادت فرما اور وہ شہید ہو گئے تو لوگ دعائیں کروا کے گئے تھے شہید ہونے کے لیے اور اللہ نے بھی اس کا ذکر کیا تو فرمایا تل کا ایام و النَّاسِ یہ وہ دن ہے جنہیں ہم لوگوں میں گھماتے پھراتے رہتے تاکہ آزمایا جائے اللہ جام بنو تاکہ اللہ ایمان والوں کو الگ کر لے وہ کم شہادا اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا رتبہ دے اسلام کے اندر شہادت کا رتبہ وہ رتبہ ہے جس کی تمنا کس نے کی ہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اندازہ نہیں کر سکتے یہ وہ ہائیسٹ ٹیسٹیمونیل ہے کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری تمنا ہے میری خواہش میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر, کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں وہ ایسا ہے تاکہ تم سے کچھ لوگوں کو شہادت کے رقبے پر سرفراز کر تو تم سے پہلوں کو بھی آزمایا جا چکا یہ ہے یہ آزمائے پر لازمی اللہ نے خراب دیکھ کے لینا ہے سچے کو جھوٹے سے الگ کرنا ہے اس کے لیے یہ حالات آتے ہیں مسلمان آپ دیکھیں فوج کے اندر جو رنگروٹی ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے اس لیے کہ جو تھردلا ہے کچا ہے وہ رنگروٹی میں بھاگ جائے میدان جنگ سے نہ بھاگے چاملی سے بھاگ یہ بالکل صحیح طریقہ کار ہے وہاں کون سا ہے جس کے گھر کھانے کے لیے کوئی نہیں ہوتا جس کا پیڑ نواب اور چودھری ہے وہ کبھی دو مہینے سے زیادہ وہاں بہت مشکل سے دو مہینے ہوتا وہ کہتا میں دکان کر لوں گا میں فلاں کر لوں گا میں فلاں نہیں رہتا وہاں رہتا کون ہے جسے پیچھے خیال ہے میرا گھر مکروز ہے میری زمین جو ہے وہ رین رکھی ہوئی ہے میرا باپ ضعیف ہے میری ماں میرے بھائی چھوٹے چھوٹے پڑ رہے ہیں یہ ساری سوچوں سے دکیل کے کھڑا رکھتی ہیں اس پریڈ کے اندر کھڑا وہی ہوتا ہے اسلام کے اندر جو کشتیاں جلا کر آتا ہے جس کی یاریاں بھی باقی ہوتی ہیں اس لانگ لگا کے بیک ٹو پیویلین واپس چلا جاتا ہے منافق یہی تو کرتا ہے اگر لڑکوں کو مینا نا سے میں یا اللہ دل حرف لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں کنارے کنارے رہ کر وہ تارے ابن زیاد کی طرح کشتیاں جلاتے نہیں اور اسی سے بنا نفاق نافقہ کہتے ہیں گرہ کو اور نافقہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنے دل کے دوست پر راک رکھئے کہ ایک طرح سے کتا اگر گھسے تو یہ دوسری طرف سے نکلتا ایک طرف شکاری کوئی ٹھنڈا لگاتا ہے وہ دوسری طرف سے نکل جاتی ہے پکڑی نہیں جاتی مناسب نہ کاغذوں سے پکڑا جاتا ہے نہ مسلمانوں سے پکڑا جاتا ہے لا لا ہاٮٔ وا اولا نہ یہ ان کے لیے سکریفائی کرتا ہے نہ ان کے لیے سیکریفائی کرتا ہے یہ بسر زون میں ہوتا ہے ادھر ڈھول بجا ادھر چلے گئے روٹی کھا ادھر ڈھول بجا دے چلے گی نافکا اسی لیے کہتے ہیں نفک وہ ہوتی ہے جس کے دو مو ہوں جسے ٹنل کہتے ہیں وہ نفک ہوتی ہے اس کے دو منہ ہوتے, ہوتے جس کے دو مو نہ ہوں دوسرا سرا بند ہو وہ نفق نہیں ہوتی وہ کیب ہوتی ہے ٹنل نہیں ہوتی اسے کیا کہتے ہیں راج. قرآن نے دونوں الفاظ کود کیے نفق اور غار اس گبا سے غار جب ابر اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ غار میں تھے اور ان کا نب اور عالیہ کا اعراض نفکار آپ یہ سمجھتے ہیں ان کا اعراض آپ پر بھاری گزرتا ہے کہ میں کوئی موجا نہیں دکھاتا ان کو ان کے مطالبے پر تو اگر سے ہو سکتا ہے انتا بتا گیا نف زمین میں کچھ کھو لیں اور سے یا آسمان میں کچھ لگا کے لے جائے موجود میں نہیں دکھاتا نفق اسی سے بنا منافق وہ ہمیشہ اپنے بل کے دو فراف رکھتا ہے ادھر دھواں جلا مصیبت کا منافع کی طرف جا نکلا ادھر کوئی آگ لگی اس طرف چلا آیا اور اللہ یہ الگ کر کے رہ یہ حالات اسی لیے اللہ تعالی لگاتا ہے اسی لیے ہمارے یہاں دیہات میں ہوتا ہے وہ گرمی کے موسم میں دھواں وہ گھاس وغیرہ جلا کے دھواں کرتے ہیں لگاتے تاکہ یہ مچھر ڈنگی وغیرہ بھاگ جائیں یہ جو حالات کا دھواں ہے نا بظاہر مصیبت آتی ہے مومنوں پر یہ مچھر بگانے کے لیے آتی ہے منافق الگ ہو جائیں کھڑے باقی رہ جائیں اور اللہ نے کہا کہ تم لوگ بھی تو سونے سے کھود کو الگ کرنے کے لئے آگ جلاتے اور نہیں جلاتے باقاعدہ مثال تھی تم بھی زیور بناتے ہو تو کھوتے سونے کا نہیں بناتے खरे سونے کا بناتے ہو اور زیور بنانے سے پہلے آگ جلاتے ہیں اور اس کے اندر ایک ذبہ دุกتی ہے ایک جاگ دุกتی ہے فاما الذباب دوفیذھبو دفا وااما ماینثو الناس فیم کوسوف ال تو اللہ تعالی سچے کو جھوٹے سے الگ کر کے رہے امہسب الذین یعملون السیئات یسبقونا یا, یا وہ لوگ جو یہ برے کام کر رہے ہیں ستا رہے ایمان والوں کو انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے باپ کہتے ہیں نا ریس کو یس دیکھو ہم سے آگے نکلیں گے ہمیں شکست دے سکتے ہیں شاہ ماحول یہ بہت بری سوچ ہے جو منکان کا جس کو اللہ سے ملاقات کی امید ہے من کا نہیں ارجو جو رکھتا ہے امید جو رکھے ملت ہوئے ملت ہے امید اللہ سے ملاقات تو تسلی رکھ کوئی شک نہیں کہ وہ اجل آئے گا. وہ اپائنٹمنٹ جو تمہاری طے رب سے ملاقات کی وہ آ کر دیکھیے یہ تسلی ہے مرنا کسی کے لیے تسلی کی بات ہو سکتی ہے مومن کے کسی کے لیے بھی موت و رحمت نہیں اس کاف کے لیے کہتے ہیں آ جہانی اور مسلمان کے لیے کیا کہتے ہیں مرحوم کہ اس پر رحمت ہو گئی جسے رب سے ملاقات کیوں ہوئی ان راجو ہم راب کے پاس پلٹ کر جانے مومن یہاں پرماننٹ اقامہ اس کا کوئی نہیں ویزے پہ آیا ہے وہ ٹرانزٹ پہ ہے اسے واپس جانا تو جب بھی کوئی مصیبت آئے تو وہ اس چیز کو یاد کر لے کہ یہ مصیبت فانی ہے اس میں ختم ہونا ہے یا میں نے ختم ہو جانا ہے اس کو بقا حاصل نہیں ہے کسی نے جیل میں ڈال دیا تو کیا ہوا دنیا میں نہ نے کہا تھا نا کہ کوئی داوا بھی بغیر ثبوت کے تسلیم نہیں کیا جاتا جمہوریت کی خاطر نیلسن منڈیلا نے پچیس سال یکم اور مور دین تھرٹی ایئرس جیل میں کاٹے جمہوریت کی خاطر پچیس سال مسلسل جیل میں رہا وہ بندہ اور پچیس سال کو جیل کی ٹرم میں آپ جمع کریں تو یہ چالیس سال تقریباً بن جائے جمہوری پھر خطرتا وہ بند بال سفید ہوئے جوان داخل ہوا تھا جیل میں بال چھٹے ہوئے تو صدر بنا وہ بھی اس کا مقدر اللہ نے دنیا میں کی محنت سکتا لوگ سکرات ایک سچ کے لیے دار کا پیالہ پی گیا تم نے کیا سمجھ کے کلمے پہ ہاتھ ڈالا یہ گواہی آسان گواہی مصیبتوں کے سیلاب آتے باہر سے بھی آتے ہیں انسان کے اندر سے بھی آتے ہیں راروں کی طرف سے بھی آتے ہیں اپنوں کی طرف سے بھی آتے ہیں یہ ہمارتی کشم کش ملٹی ڈائمینشنل جدوں جوڑ رہی ہے اندر بھی لڑ رہا ہے بیوی سے بھی لڑ رہا ہے ماں باپ پہ بھی وزٹ کر رہا ہے اولاد کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے تجارت بھی بچا رہا ہے شیطان بھی ساتھ لگا ہوا ہے نف کے ساتھ بھی اس کی جنگ جاری بھی ستا رہے محاذ کھل جاتے ایک کلمہ پڑھ لینے اور اب محاذوں سے نکلے محمد مصطفا کیا فرمایا آپ نے آپ نے فرمایا آج تک جتنے نبیوں کو جو ازیتیں دی گئی ہیں بج اکیلے پر وہ گزر گئی اگر حضور کے کمالات وہ تھے حسن یوسف ید بیگا دم عیساداری خوبہ خوبا ہمادار تو تنہا داری تو مصیبتیں بھی ساری گزرتی فزیکل پرسیکیوشن ہوا دندان مبارک شہر ہوئے ماتھا شک ہوا تخنے زخمی ہوئے ذہنی ٹارچر ہوا مجنون کہا گیا شاعر کہا گیا کہا گیا دو بیٹیوں کو رشتی سے قبل طلاق دی بہت بڑا ٹارچر ہوتا ہے بیٹی کی طلاق ایک انسان کو جس سے گزرتی ہے کوئی سمجھ اور دو بیٹیوں کو اور محمد کی بیٹیوں کو صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی نقص نہ کوئی یاد وہ کس کج لیے اللہ یقول ربنا اللہ وما نہ کہا کیا انتقام لے رہا ہے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم وما نہ کام اللہ یقول ربنا اللہ صرف اس جرم کا کہ وہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ تو یہ سارے محاذ کل جاتے ہیں انسان کے خلاف ان کا ذکر ہے کسی رکو کے اندر اندر سے نس بار بار کہتا ہے پھر سوچ لو ابھی بھی ہماری زبان میں کہتے ہیں نا بلیا بیروں نے کچھ نہیں گیا کہ ابھی بھی کچھ نہیں گیا ہے ابھی بھی ترا کوئی بچہ نہیں مرا تھی کسی کو قتل نہیں کر رہا کیا تو قتل نہیں ہوا ابھی بیوی نے تلاش نہیں لی تیرا گھر ابھی بڑھ سکتا ہے پھر سوچ لو پھر سوچ لو پھر سوچ لو اور ادھر لالچن بھی دی جا رہی نقصانات سے بھی ڈرایا جا رہا ماں بھی کھڑی ہے سامنے بتیس دارے نہیں بخش رہی حضرت سعد ابن بھی وکاس رضی اللہ تعالیٰ ماں کہ نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی دھوپ میں کھڑی رہوں گی جب تک تو انکار نہیں کرے گا محمد کے اللہ صلی اللہ یہ ساری دو جو مفالہ کے وزن پر مجاہدہ کا ذکر ہوتا ہے تو اس میں دو جہ لازم پائی جاتی دو یا اس سے جاتے معاملہ دو آدمیوں کا عمل ایک آدمی کا مناظرہ دو آدمیوں کا مقاتلہ دو آدمیوں کا قتل سنگل بھی ہو سکتا ہے کوئی آدمی جا رہا پیچھے سے دوسرے نے مار دیا یہ سنگل ہے قتل ہے مقاتلہ اس نے اس کو مارنے کی کوشش کی اس نے اس کو مارنے کی مجادہ یہ دو طرفہ اور جہاد یہ مبالغہ کا سیگا ہے مجاہدہ سے بڑھ کر یہ جہاد جیسے کتا مقابلہ دو آدمیوں کا ہو گیا کتا ہو سکتا ہے دو لاکھ آدمی کا ہو گیا کتا سال کے وزن پر جب آئے گا تو مبالغہ ہوگا جہاد ملٹی ڈائمینشنل مختلف جہتوں پہ لڑ رہا ہے بندہ کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی سامنے سے کبھی ہر مہاج کھلا ہوا ہے دیوی بی جو سمجھا رہی ہے وہ کہتے ہیں علیہ السلام کی بیوی کیا کہتے تھے لوگوں اس کا تو دماغ پھر گیا تمہارا تو نہیں پھرا اتنی ہمدردی کرتی تھی انہیں سمجھاتی تھی اس کا تو پھر گیا تمہارا تو نہیں پھرا کیوں پتھر مارتے اس کو وہ بھی کافروں میں رہ گئے لیکن ہمدردی کن الفاظ میں کرتی وہ بھی سمجھتی تھی بیوی بھی, بھی یہ سمجھ رہی ہے اولاد والا شام کے سامنے کون کھڑا ہے اپنا بیٹا بار بار کہنے یاد بنیا اس کا ہماری کشتی پر چڑھ جائے وَلَا تَكُم بحال کے نے میں پاڑ پر چڑھ جاؤں گا جس سال سے تم ڈراتے ہو نا وہ سوائے جس کو اس نے دائم مارا گیا وہ حال ابل مل مو جو بیٹا سامنے کرا دی انکار کر رہی ہے اتنا بڑا یہ جہاز کن کن بہازوں پر لڑے کون اللہ سے پیارے اگر کسی بھی ڈسکاؤنٹ کسی بھی کنسن کا امکان ہوتا تو نوح کو ملتی اللہ نے بھی رکھا تھا اور اگر ان پیاروں کو ڈسکاؤنٹ نہیں ملی تو ہمیں شیطان کون سی گولی دے رہا ہے اللہ ہمارے لیے وہ پور رہی حضرت علیہ السلام کے لیے نہیں تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں تھا گیارہ ٹکڑے ہو گئے ان کے بدن کے یا حضور تو لیا نہیں تھا تین سال کی آپ نے اور وہ بھی ہاؤ تو نہیں چاوے بنواشم کبھی دوسری چیز سے لپٹے کبھی ڈرگ سے ٹکرائے کبھی فلاٹی سے ٹکرائے تو جب اس کی جان بچ جاتی ہے تو کیا کہتے میں نے آپ پر احسان کیا ہے نہیں بھائی آپ نے جو کچھ بھی کیا بھائی اپنی جان بچانے کے لیے انسان اللہ پھر خوش تم تو خسارے میں سے جو ہاتھ پاؤں مارے اپنے فائدے کے لیے مارے اپنے آپ کو خسارے سے بچانے کے اِنَّ اللہ اللہ تو جہاں اسے بے پرواہ اس کا نہ کوئی نفا اس پہ پہنچا سکتا نہ کوئی نقصان پہ پہنچا سکتا یہ تم نے اپنے لیے کیا ہے اللہ نے تمہارے لیے یہ تمہاری نجات کے لیے تمہاری فلاح کے لیے یہ سارے کھولے جو آدمی دبئی آتا کسی پر ایسان کر کے آتا دبئی والی سائڈ کس نے کھولی اللہ نے کھولی آپ کے رضو کے لیے لیکن جب آپ آئے تو کسی پر احسان کیا آپ نے نہیں نہ احسان جتلایا کیسے مشقت میں دن گزارے آپ نے یہی معاملہ ہے اگر یہاں کے گھر کے لیے تم محنت کرتے ہو آٹھ گھنٹے تم ڈیوٹی دیتے ہو چار گھنٹے اوورٹائم کرتے ہو بارہ گھنٹے کسی پر احسان نہیں کرتے تو جنت میں اس سے بڑے گھر بنانے کے لیے چار کار نماز پڑھ لیتے تو احسان کر دیتے پر وہ بھی اپنے لیے کرے لالا نہیں وی نے جنہوں نے دعوی ایمان کیا جو ایمان لائے جنہوں نے اپنا ایمان ڈکلیئر کیا اور ثبوت کے طور پر اپنے ساتھ کیا لائے عامر الصالحا ساتھ لائے انہوں نے کلمہ پیش کیا امال نے دوائی دی علیہ ہند کلمہ تو تم پیش کر چکے ہو نا لہذا منہ پر لگ جائے گی مور وہ تو کلے منا آج ہاتھ بتائیں گے کم تولا تھا یا برابر تولا تھا اور پاؤں بتائیں گے کہ مسجد گئے تھے یا سہن میں گئے تھے شاہد علیہم سن کان بتائیں گے لطا کے گانے سنتے تھے یا قرآن کی تلاوت سنتے شاہد علیہم علم سن پڑھتے تھے فلم دیکھتے جو <وَجُلُودُهُم> ہوں پوری جم اور مسلم میں الفاظ آئے انسان اس وقت کہے گا ان آزاد سے انکن <لَكُن> نہ ہونا بل میرے یہ سارے مجاہدے تمہارے لیے تو تھے یہ ساری مشقتیں تمہارے لیے تو میں کرتا رہا ہوں آج تم ہی میرے خلاف گواہ کھڑے ہو گئے مرے تھے جن کے لیے وہ بزو کرتے لیکن یاد رکھو یہ تمہارے نہیں ہیں یہ سرکاری گواہیں ہیں تمہارے ساتھ لگائے گئے تمہیں بند کیا گیا یہ ریکارڈ کر رہے ہیں اور آپ جو جدید ترین ایک آدمی نے غالبن اس نے کہا کہ یہ میری بیس یا پچیس سال کی تحقیق ہے اس نے کہا کہ انسانی جسم کے اندر ایک لیئر ہے انسانی جو لیئر ہے اس کے بارے میں اس نے بتایا انسانی جلد کی جو لے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گلف وار کے اندر جب یہ ٹارگیٹ کو ہٹ کرتے تھے تو باقاعدہ جہاز کے اندر ایک فیسلٹی ایسی ہے کہ وہ فلم بھی لے رہی ہوتی ٹارگیٹ پہ آئی چیز وہاں کراس لگا آپ نے دیکھا کمپیوٹر نے اس کو فوکس میں کیا فوکس میں آنے کے بعد پھر وہ ہٹ ہوا انہوں نے یہ ساری فلمیں ٹی وی پر دکھائی آپ ہر جہاز کے اندر یہ سہولت تھی کہ ٹارگیٹ کو ہٹ کرے ہمارے اپنے ایم ایم صاحب جو ہیں انہوں نے جتنے جہاز ہٹ کیے ہیں اس کی فلم موجود ہے اور باقاعدہ بہت سی اور فورس کی اکیڈمیز کے اندر باقاعدہ اسٹوڈنٹس کو کیڈٹس کی کو وہ دکھائی جاتی ہے کہ مارنا ہو تو اس طرح مارو جس طرح ایم ایم نے مارا ایک ایک کو للکار کا کہ تمہاری طرف ہار اس نے کا انسانی لیئر کے اندر یہ صلاحیت اور انسانی زہن کے اندر یہ ایک فیکلٹی ہے کہ جب وہ کوئی ایکشن کرتا ہے تو متعلقہ سیکشن جسم کی لیئر کے اوپر اس کو ریکارڈ کر لیتا اگر آپ کا ایکشن ہوا ادھر آپ کے بدن کے اوپر وہ ریکارڈ بھی ہو گیا یہ جو ہوتی ہے آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کیا ہوتی ہے اس کی ایک پیسٹ ہوتی ہے ایک لیئر ہوتی ہے آپ کو نظر نہیں آتی متعلقہ آپ پی سی پی میں اس کو گساتے ہیں تو ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے ایک دن آئے گا تو نظر نہیں آتی اس نے یہ بات کہی ہے کہ اگر اس پہ کام کیا جائے تو شاید کسی مجرم کو اس کے جسم کی کوئی لے کوئی جگہ لگا کے کسی خاص مشین کے اندر اس کے جرم کو ریپلے بھی کیا جا سکتا ہو اگر اس پہ کام کیا جائے اور اس نے کہا کہ اتنی صلاحیت ہے کہ ایک سینٹی میٹر جو جلد ہے انسان کی اس پر کتنے سال کا پروگرام ریکارڈ ہو ایک دن آئے گا کسی مشین میں تیرا ہاتھ دیا جائے گا یہ ہاتھ بتائے گا کہ تو نے ڈاکہ ڈالا نے تیرے سامنے آ جائے اس لیے کیا کہا ہم ان کو ان کے امال دکھائیں گے تو تو چاہے گا اپنی نماز بھی دیکھ سکے کوئی شک ہوگا تو تیرے دوسرے امال بھی ڈسپلے کر کے دکھائے جائیں گے لوگ دیکھ لو تھی بھی دیکھو تیرے ماں باپ بھی دیکھو میں کسی پر ظلم نہیں کرتا تو جو لوگ ایمال لائے اور ان کے کیس کو طاقت فراہم کی ان کے کلمے کو ایویڈینس کے طور پر ان کے اعمال ساتھ ہوئے لانو کب فرن سیاح ہم ان سے ان کے چالان معاف کر دیں ان کی سیاحت ہٹا دیں والانا جی اللہ اللہ جی کا اور ہم انہیں جزا دیں گے بہترین ریٹ لگانا ان کے عمال میں سے بہترین عمل چن کر ریٹ لگائیں گے میں ایک بات چیزیں اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ پچھلے جمعے کی کیسے آپ کو نہیں ملے گی اس لیے میں اس کیسٹ کی بھی کچھ چیزیں ساتھ ریپیٹ کرتا جا رہا ہوں مجھے پتا ہے بعد جگہ میں کچھ ریپیٹ کر رہا ہوں لیکن وہ ضروری ہے تاکہ اس کی بھی کمی پوری ہو جائے اس لیے کہ وہ لگی ہوئی ہے ایمرجنسی تو آپ کو پتا ہے وہ لوگ اویلیبل نہیں ہے ریکارڈنگ کے لیے اس لیے تو ایک انسان نے ساری زندگی جو نمازیں پڑھی وہ عملے سالے اس کے ہوں نماز پڑھتا رہا بندہ سالے ہو تو زندگی بھر جو اس نے نمازیں پڑھی ہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے چمکیلی نماز سب سے اچھی نماز سب سے سفید نماز، سب سے, نماز سب سے پوری نماز لے کر ریٹ لگائے گا کہے گا باقی ساری نماز اس ریٹ پر لے لو اور میں نے مثال دی تھی مونگفلی یا مونگفلی بیچنے جاتے تو اس میں مختلف قسمیں ہوتی ہیں مونگفلی کوئی کوڑے کے ساتھ سوکھتی ہے زیادہ ریٹ لگتا ہے کوئی بعد میں رمبے کے ساتھ نکالتے ہیں تو وہ کالی ہوتی ہے مٹی میں رہتی ہے اس کا کم ریٹ ہوتا ہے ہوتی ہے بھی مونگ پھلی ہوتی ہے وہ بھی مونگ پلی منڈی والے کی مہربانی ہے منت تبلا کر کے دو چار روپئے اوپر کروا لیتے ہیں کہ اچھا ریٹ لگا بے زندگی بھر نے روزے رکھے ہیں جو سب سے اچھا روزہ ہوگا جس میں تو نے عجیبت بھی نہ کی ہوگی جس میں تو نے تیری آنکھوں نے بھی کوئی گنا نہیں کیا ہوگا تیری زبان نے بھی کوئی گنا نہیں کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کہے گا وہ لے کے ایک کہے گا سارے روز اس ریٹ پہ خریدے بکسنے پہ وہ آئے تو ہزاروں بہانے ہیں اس کے پاس اور مارنے پہ آئے تو شور بہنا ڈھونڈ لیتا ہے آتا گونتے ہوئے ہلتی کے وہ تو اللہ تعالیٰ اگر پکڑنے پہ آئے تو نماز پہ بھی پکڑ کے اٹھا کے جہنم میں ٹھہنک یہ نماز پڑھی میرے سامنے کر رہے تھے بازار میں سبزی خرید رہے تھے وہ چارہ کوئی نہیں لیکن کچھ نہ کچھ ساتھ تو لے کر جانا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا کہا وہ لینے آئے مال ضرورت کا کیس پڑا وہ تھا پیسے پورے کوئی نہیں لیکن کچھ نہ کچھ تو تھا نا انہوں نے کہا جی ناب بے یہ کھوٹے سکے لے آئے یہ تھوڑی سی مطا لے آئے جو ہم پروائل کر سکتے اوسل انل ہمیں ناپ پورا دے دے تو ہمیں سودا پورا دے دے ان کو دے کے ادھر سے کمی نہیں کرنے ان کو برابر نہ دے وہ تو شب کا لو کر دے لیکن پورا دے, دے یہ بات وہی ہے کہ فضل کرے تا ٹویا سائیاں ادل نہیں چھٹکارے عدل اگر کیا تو ہم میں سے کوئی بھی پار نہیں کرم کی بات فضل کی بات لیکن کچھ نہ کچھ لے کر جائے جانا انسان ابھی والے اگر تعالیٰ نے ماں نے پالا ہے یہ ماں سے بہت پیار کرتے ہیں ماں سے بہت پیار کرتی ماں, ماں نے قسم کھا لی دودھ میں کھڑی ہو گئی بے ہوش ہو کے گر گئی اس نے کہا نہ پانی پینا ہے نہ کھانا کھانا ہے نہ چھاؤں میں جانا ہے جب تک ساد تو پلٹ کرنا پندرہ کرے کیا گزر یہ قرآن حکیم میں جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں یہ اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ ہر دور میں اس تحریک پر یہ حالات گزرنے ہیں ہر دور میں ماں سامنے کھڑی ہوئی یہ ساری چیزیں سامنے ہیں لاچار ہو کر آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہو گئے کہنے لگے حضور میں کیا کر میری ماں وہ کہتی ہے تیرا مذہب بھی یہ کہتا ہے کہ ماں باپ کی بات مانو وہ جو معروف طریقہ ہمارا قبائلی نظام ہے اس کے بھی بھی داخلہ کہ ماں باپ کی بات فائنل ہوتی ہے وہ بےش ہو گئی حضور میں کیا کروں کہیں اللہ کے یہاں پکڑا نہ جاؤں اللہ نے فرمایا نہیں ہم نے وسیعت کیسان ابھی والدہ پوچھنا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو وہ جہادا کا جہاد وہ بھی جہاد کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں لیکن ان کا جہاد کیا ہے جہاد فی صبیر تاغور اور آپ کا جہاد کیا ہے جہاد فی شبیر اللہ یہ جو ہم یہاں مشقت کر رہے ہوتے ہیں صبح چار بجے اٹھتے ہیں پھر دو بجے چار بجے چھ بجے رات کو واپس آتے ہیں کپڑے بھی دیتے ہیں شام کا کھانا بھی پکاتے ہیں صبح کا کھانا بھی تیار کرتے ہیں یہ سارا کیا ہے یہ جہاد ہے لیکن کیا ہے فی سبیر ال دنیا پی سبیر ال اولاد پی سبیر یہ سارے جہاد جدو جو قسم قسم؟ لیکن سبیر الگ الگ وہ ان جہدا کا بھی مالی صلاح کا بھائی علم فلا تو کمیونٹی مل گئی اگر وہ تجھے پلٹ کر اس پر مجبور کرے اس پر جہاد کرے کہ تُو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے جس کا تجھے پتہ ہی کوئی نہیں ہے فلا تو ان کی بات مت مانی پھر ان کی بات نہیں مانی لا تا تل مخلوق ان معصیت کی معافیت میں اس کی نافرمانی میں مخلوق میں سے کسی کو بھی کا حکم نہیں مانا جائے گا کوئی اطاعت نہیں اگر شوہر بیوی کو کہہ دا پردہ اتار دے کوئی اطاعت نہیں ہے طلاق کلیم کر سکتی ہے ایک ویلڈ ریزن ہے کوٹ میں جا سکتی ہے کہ مجھے کہتا ہے پردہ اتارو میرا رب مجھے کہتا ہے پردہ کرو مجھے بتائیے میں کیا کروں مجھے طلاق میں اس کو چھوڑ سکتی ہوں رب کو نہیں چھوڑ دونوں سے کسی میں شیروڈ اکیڈمی میں میرا کل لیکچر اس میں ایک سوال آیا ان کی طرف افغانستان کے بارے میں کہ وہاں جو خواتین کی رائٹ کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں میں نے یہ بات کہی کہ اگر آپ اس کو زیادتی سمجھتے جو افغانستان میں کر رہے تو اس کا حکم تو اللہ نے دیا وہ کر نہیں کمانڈی انہیں کہیں سے حکم آیا ہے اگر یہ ظلم ہے تو پھر پہلا ظالم آج اللہ وہ ہوگا جس نے ظلم کا آرڈر دیا ہے کیا کہا ہے یا ایبی کلواجے کا وہ بناطے کا وہ نسائلین جلابی نبی اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیاں کو کاری سے بات شروع ہوئی نا اور تمام مسلمان لے دی تمام مسلمان کی خواتین کو یہ کہہ دو یدنی علیہ نمین جلادی اپنی چادروں میں سے اپنے سیروں پر لٹکا گھروں میں ہے تو اللہ نے حکم دیا بخر نزیب اپنے گھروں میں جم کر بیٹھو یہ ظلم وہ کر نہیں رہے اگر یہ ظلم ہے تو رائٹ کی کچھ حدود ہوں گی نا یہ تو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ مرد کہتا میں نے مرد کے ساتھ شادی کرنی ہے آپ نے ان کو چارج دے دیا لیجیے سرکار یہاں آ کے کر دیا کیجیے یہ رائٹ ایک بندہ معاشرے میں یہ کھڑا ہو کے کہتا میرا دل کرتا آج میں ننگا ہو کے الف للہ ننگا ہو کے محلے میں ایک چکر لگاؤں یہ اس کی رش ہے اور اس کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنی خواہش پوری کرے آپ کون ہوتے ہیں محلے والے کون ہوتے ہیں اس کو جوتے مارنے والے کوئی بندہ ایسا کر سکتا ہے اور تم سر پر پردہ کی اجازت نہیں دیتے تم فرانس کے اندر بچی کو سر ڈھٹنے کی اجازت نہیں دیتے یہ اس کی وش نہیں تھی یہ تم نے نہیں ماری انہیں جابس نہیں دیتے تم یونیورسٹیوں کے اندر ان کو داخلہ نہیں دیتا تم اور نگا ہونا اس کا رائٹ ہے ڈھکنا اس کا رائٹ نہیں ہے جو کہتا ڈھکو کہتے وہ رائٹ کی خلاف ورزی کر رہا ہے جو ننگے تم ڈھکنے نہیں دے رہے وہ کہتا ہو نہیں یہ رائٹ ہے کہ نہ ڈھکے رائٹ کی لمٹ کون متعین کرے گا کہ یہ تم خواہش کر سکتے ہو یہ تمہارا رائٹ ہے اور یہاں نہیں بندہ مقرر کرے گا تو اپنے حالات کے مطابق کرے گا امریکہ والے جو ہیں ان کا اپنا ایک اسٹینڈرڈ ہے ہیومن رائٹ وہ اس سے دنیا کو ناپے اسلام نے جتنے رائٹس دیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہستی جو غیر متعصب ہے جو ٹریٹوریل آئیڈینٹی نہیں ہے جو ریشیل آئیڈینٹیٹی نہیں ہے اللہ کا تعلق نہ کسی نسل کے ساتھ ہے نہ وہ عربی ہے نہ آجمی ہے نہ پاکستانی ہے نہ سونگی نہ گورا ہے نہ کالا ہے نہ کسی ملک کے ساتھ تعلق نہ کسی ریس کے ساتھ تعلق وہ جو متعین کرے گا وہ غیر ہو ہوگا متعین رائٹس کی ہے دیر آر سم باؤنڈریز العالمین یہ ہے فلاں دل کا عدود اللہ فلاں دہا ڈونٹ اوور اسٹیک اس سے ابتدا ہے زیادتی ہے یہ فراہم کر تم باہر جاؤ گے میں نے کہا ان کا عمل ان باؤنڈریز کے اندر ہے وہ رائٹس کی خلاف ورزی نہیں اور وہاں کی عورت بھی یہ جانتی ہے کہ یہ حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے یہ میرا حق نہیں ہے کہ بیوی تو میں اس کی ہوں اور لوباتی دوسروں کو پھروں مہاراج یہ آخر میں کرنا کہ بیوی پر بھی یہ اطاط لازم نہیں ہے کہ شور کہتا یہ کام کرو اس لیے کرو ہاں نفلی روزے ہیں اگر شور کہتا کہ روزہ نہیں رکھنا بھائی کل روزہ نہیں رکھنا روزہ مت رکھنا روزے پر حق ہے شور کو ہکاسک اسے اپنے پروگرام بنانے لہذا تمہیں اس کے پروگرام کے مطابق سنے. لیکن فرد روزے میں شور نہیں روک سکتا اس میں شور کو روکنا ہے وہاں اس کے لیے ہاتھ مقرر کر دی یہاں تیرے لیے ہاتھ مقرر کر دی پلا تو ان کے اعتبار نہیں کرنی لمر جی حکوم تمہیں بھی میرے پاس ہی پلٹ كا آنا ہے تمہارے ماں باپ کو بھی میرے ہی پاس پلٹ كرانا میرے پاس آئیں گے میں بتا دوں گا انہیں كس نے كس پر زیادتی کی وہ تمہاری نافرمانی کر رہا تھا یا تم میری نافرمانی کر رہے تھے یہ فیصلہ میں کروں گا سپریم کورٹ کون ہے اللہ فیصلے تو وہ کرے گا بے بے ما دوں میں بتا دوں گا میں فیصلہ کر دوں گا میں نافرمانی کر رہا تھا جو لوگ ایمان لائیں اور عملے صالح کریں ہم یقین ان کو داخل کر کے رہیں گے صالح لوگوں میں یہ جو سالح کی اصطلاح ہے ایک محسنین احسان کرنے والے نیکیاں کرنے والے یہ وہ اس ہے جس کے لیے انبیاء بھی دعا کرتے تو کیا کہتے وہ بے رحمت کا سی کے اپنی رحمت سے تو ہمیں اپنے بندوں میں ڈاکٹر دو چیزیں آپ تسلیح کس کو کہتے تسلیح اکارات پنکچر لگانے کو ٹیوب کو پہلی طرح کرنے کو اس کی جو نقص تھا جو خامی تھی ہوا نہیں ٹھہرتی تھی آپ نے وہ کمی دور کر کے اس کا فنکشن پہلے جیسے کر دی. تسلیح سیارات تسلیحل تسلیح کا مطلب ہے جو کمی ہوئی تھی اس کو پورا کر دینا سالخ کا مطلب ہے پورا پورا ہم میں سے کسی کی نماز پوری ہے حق کا قدرے میں آپ کو کیا کہتا ہوں ہماری نماز ایک والدار کے معیار پر بھی پوری نہیں ہو سکتی وہ بھی جب اس نے فالن کیا ہوا ہوتا ہے نا ٹینشن تو مکھی بیٹھے ناک پر اور پورے ایرے کا جنابے علی وہ راؤنڈ لگا لے لیکن تو ہاتھ نہیں ہلا سکتا وہ کرنل محمد, محمد خان کیا کہتا ہوں خان محمد محمد خان وہ کہتا ہے اس وقت آدمی کی جو سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے رجاشی ہوتی ہے اور یہ ہوتی ہے کہ جب یہ ڈسمس ہوگی کلاس تو میں جی بھر کے کھرفوں گا میں خارج کروں آیا وقت حوالدار کے ڈر سے ہم خارج نہیں کرتے لیکن جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہاتھ ہمارا روکتا ہی نہیں کبھی داڑھی پہ کبھی ناک میں کبھی کان میں اور پھر نکال کے دیکھتے بھی ہیں کہ مٹیریل کتنا آیا ہے محنت سفل ہوئی ہے کہ نہیں جائے تو سونا نکالا ہی. ہاتھ کھڑے نہیں کی خواہ کے تھا تو یہ ایک حوالدار کو بھی قبول نہیں ہے رب کو کیسے قبول ہوگی وہ احسان تھا اگر اپنے جلال کے مطابق وہ مانگے تو کسی کے پاس بھی نہیں ندیوں کے پاس بھی نہیں بڑی سیدھی سی بات ہے تم میں سے کوئی بھی اپنے عمل کے زور پر جنت میں نہیں جائے گا اچھا سے رضی اللہ تعالیٰ نے پلٹ کے پوچھ لیا ازور آ بھی آپ نے فرمایا میں بھی اللہ کے رحمت سے اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں گا ہم پر صالح کس کو کہتے جو پیالہ ہوتا ہے نا گھر کے اندر پیالے ہوتے ہیں مٹی کے یہ کبھی کبھار بوڑھا ہو جاتا ہے اس کا ایک کنارہ ٹوٹ جاتا ہے ایسی کیس ہمارے معاشرے کا یہ ہے ایک کلچر ہے کہ بھائی بوڑھا برتن گھر میں نہ میڈی میڈیکلی بھی ہے کہ اس میں جراثیم پلتے ہیں اس بوڑھی جگہ پہ لہذا اس کو پھینک دے لیکن کچھ لوگ نہیں بھی پھینکتے مجبور ہیں اور نیا پیالہ لینے کی ان کے پاس کوئی سبیل نہیں ہوتی اس پیالے نے بوڑھا ہو کر اپنی صلاحیت کھو دی اپنا حق کھو دیا اس گھر میں رہنے کا نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسینٹ نائنٹی پوائنٹ نائن پوائنٹ نائن پرسینٹ وہ پورا تھوڑا سا بوڑا ہوا ہے اس کا حق ختم ہو گیا وہ اس کی مہربانی پر چلا گیا گھر والے کی مہربانی ہے پانی پی لے تو مہربانی گھر میں رکھے تو مہربانی اٹھا کے گلی میں پھینک دے تو وہ ڈیزرو کرتا ہے کیوں بوڑھا ہو گیا نا ہماری عبادتیں بوڑھی کوئی نہیں یہ بوڑی عبادتیں ناقص عبادتیں وہ رکھ لے تو اس کی مہربانی ہے نا وہ غریب تو مجبور ہو سکتا ہے پیالہ گھر میں رکھنے پر اس کے پاس کوئی اور سبھیل نہیں ہے لیکن اللہ مجبور نہیں ہے کہ تیری عبادت اپنے پاس تو بہت عبادت کرنے والے نمازیں پڑھنے والے بھی بہت جہاں انبیاء کی عبادتیں اور اولیاء اللہ کی عبادتیں ہوں گی وہاں میری نماز یہ تو دیکھیں جانے کے قابل بھی نہیں وہ کیا بات ہے یہ میاں ممن صاحب نے کہ جن سرافا اگے رلدے لال جواہر پنے کچے من کے ویکا سڈے کد اوناں دل منے جن سرافوں کے اگے ہیرے جواہرات رات دن رلتے رہتے ہوں وہ آپ کے کاس کا منکہ کا دیکھے گا جس کے سامنے حضرت شہید کی نمازیں پڑی ہوئی ہوں محمد اب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں پڑھی ہوئی وہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیم کی نمازیں پڑھی ہوئی ہماری یہ نماز دیکھے جانے کے قابل بھی ہے نہیں تو واد خلنا رحمت کر کے لن کے سالے کوئی بات تم محنت کرتے رہو ہم کسی کی محنت ضائع نہیں کر ٹھکانے لگا دیں گے کسی کسی گریڈ میں پاس کر دیں گے دوسری بات یہ کہ بندے سے مطلوب یہ کہ وہ سارے مطالبے پورے کرے اپنے نفس سے بھی لڑے گھر والوں سے بھی لڑے گھر میں بھی اللہ کا نظام قائم کرے محلے میں بھی قائم کرے اسٹیٹ کی سطح پر بھی قائم کرے اور اسی میں اپنی جان دے دے یہ تو ہوگئے پورے مطالبے خود بھی چلے دوسروں کو بھی چلائے لیکن ایک بندے کے اندر ساری صلاحیتیں نہیں ہوتی ٹھیک ہے لا کل ایک آدمی ہے وہ اپنے فرائض پورے کرتے کرتے ایک فیلڈ میں لگ گیا ساری زندگی تعلیم دیتا رہا وہ پڑھتا رہا پڑھاتا رہا مفتی بنا عالم مفتی تیار کرتا رہا یہ ایک فیلڈ ہے اللہ اس کے باقی بھی کبول اس میں پورے نکلے اللہ نے باقی سارے بھی پورے احسان ہے نا ہم یوں سمجھیں گے کہ باقی فیلڈ کے اندر بھی اس نے کام کیا ایک مجاہد ہے ہے اللہ کے دین کی خاطر جوانی اس نے گردن کٹا دی اللہ کہ عالم بھی بنا تھا اس نے علم کی جد و بھی کی باقی سارے بھی اس نے وہ باقی رب کی ذمہ داری ہم اسے صالح لوگوں میں داخل کرتے ہم سمجھیں گے اس نے سب کچھ کیا اور انتہا تو علم کی یہی تو اس کی خاطر گردن کٹا جائے اسی لیے اس کو شہادت کہا گیا ہے اللہ کے وجود کی شہادت اس نے سیاح کی مور پکا کے نہیں شہادت پر وجود تو اے اللہ تو اپنے وجود پر دوستوں کے خون کی مور مانگتا اور وہ مور وہ خون محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تو ہم انہیں داخل کر لیں گے سالے لوگوں میں عامینا سے میپول لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ دعویٰ کر دیا انہوں نے فائزہ فل جب وہ اللہ کی راہ میں ستایا جائے وہ یا دعو ایمان اور وہ ستانا لازم و ملزوم ہے کچھ اس کے تقاضے ہیں زمانہ تقاضے پورے نہیں کرنے دیتے جنگ دیکھنا آپ نے کہا یہ میری بیوی ہے جابو قبول ہو گیا نکاح ہو گیا جان چوٹ گیا آپ کی یا آپ مشقت میں پھنس گئے بیوی کا دینے سے جان چوٹے گیا اب آپ کے اوپر خرچہ بھی پڑے گیا ذمہ داریاں بڑھ گئی گھر میں دو ماغ کھل گئے آپ نے کہا میرا بیوی میری ہے اس کا مطلب آپ بیوی کے کہتی ہے پتر تو میرا ہے دو محاذ کھل گئے آپ ایک ہیں بیوی دعویٰ کرتی ہے میرا اما کہتی ہے میرا بتاؤ پلس رات ہے کہ نہیں دونوں کو راضی رکھنا ادھر جنت ہے ادھر جنت خطرے میں پڑی ہوئی آخرت کی جنت ادھر دنیا کی جنت خطرے میں پڑی ہوئی اس کی مانتے ہیں تو گھر میں ناک چڑی رہتی ہے روٹی وقت پہ نہیں ملتی گھر میں گستے ہو ناد ڈالی گھر کے اندر ٹینشن ہے آدمی باہر نکلتا اور یہی وہ دور ہوتا ہے جس میں شور خراب ہو جاتا ہے گھر میں سکون نہ ہو وہ کہیں اور جا کے ڈھونڈتا ہے نشا کرنا شروع کر دیتا ہے اور عورت سارا ملتے ملتے پورا ہے بہتر یہ نہ کہ جتنا مل رہا تھا اتنے پر کفائد کر دیتی تو مجرد یہ کیا دینے سے کہ یہ میرا ہے کیسی کشمکش ہوتی یہ میری بیوی ایک بیوی دعویٰ کر دیتی ہے آپ پر تو قیامت آ جاتی ہے گھر کے یہی معاملہ ہے آپ نے ایک دعویٰ کیا دنیا ستانے چلتا اپنے گھر والے اپنے عزیز و کارب فیضا فلح فتنا تن کا عذاب اللہ. لوگوں کی ڈالی ہوئی اس آزمائش کو اس فتنے کو اس نے یوں سمجھ لیا گویا یہ اللہ کا عذاب ہے کیا کہتے ہیں کہتا سرکار یہ بیماری نے بھی میرے ہی گھر دیکھ لیا مشکلیں بھی میرے گھر نوکری بھی چلی گئی ہے لائسانس بھی گم ہو گیا پتاخا بھی گم ہو گیا اتنے پیسے بھی چوری ہو گئے ایکسیڈنٹ ہوئے ٹانگ بھی ٹوٹ گئی ہے کیا مصیبت گڑھ کلم پر آئے تو ضرور کر دیا یہ فکن تنس تین فکن قرآن نے ذکر کی واقعات فتن اللہ جینا مقابلے ان سے پہلوں کو بھی ہم نے آزمایا رب کی ڈالی ہوئی ازمائش فتنا تناس لوگوں کی طرف سے ڈالی ہوئی ازمائش لوگ بھی آزما کے دیکھتے سرکار چوری کھانے والے ہیں کے خون دینے والے, لازا فرمایا وَلَا لَا اے ایمان والے تمہیں یہ یقین رکھنے والے لوگ ہلکا نہ پائیں کہ چار میٹر لگے تو معافی نامہ داخل کر دو گے نہیں جی ہم کو نہیں مانتے لات منات کو مانتے نہ اب تمہارے ساتھ رب کی عزت جڑ گئی ہے اب یہ گردن کٹ جائے وہ دیکھا آپ نے ایک وہ ڈیڑھ دو فٹ کا جھنڈا تھا تین جی چاہبا اس ایک ڈیڑھ دو فٹ کے جھنڈے کی خاطر جان دے گئے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نا جو کسی زمانے میں زید بن محمد کہلاتے تھے حضرت جافر تیار حضور کے چچا زاد بھائی دونوں بازو کٹ گئے اللہ نے ان کو دو پر عطا کر دیے جنت میں ان سے اڑتے پھرتے تھے نام کیا پڑ گیا جافر تیار اڑنے والا جا کر اس کپڑے میں کیا رکھا ہوا تھا کپڑا ہی تھا نا اتنی تین قیمتی جانے چلی گئی وہ کپڑا نہیں تھا اس میں میرے رب کی عزت تھی وہ گر جاتا میرے رب کی عزت ڈاؤن تھی لہٰذا آپ دیکھیں وہ جب انہوں نے دونوں بازو کاٹ دیے تو باقی بستے جو ٹنڈ تھے ان سے انہوں نے جھنڈا پکڑا ہوئے اور جب وہ کٹے تو منہ میں لے لیا اس کو گردن کٹی ہے تو جھنڈا گرنے کو گیا اور دوسرے تو تم پر رب کی عزت داؤ پر لگی ہوئی ہے راجا فرمایا میدان جنگ میں آؤ تو مر جاؤ پیٹ نہیں دکھانی بلا تو الم لار پیٹ نہیں دکھا دیکھے نا وہ جنہوں نے پیٹ دکھائی سیونٹی کے اندر منہ کالا یہ ہے نا مہاراج پوری قوم کی وہ عزت ہو گئی نا کبھی بھی اسلام کی تاریخ میں وہ حشر نہیں ہوا جو یہ ہوا ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہی. ہم کرکٹ میں ہار جائیں تو ہارٹ اٹیک ہو جاتا تو جب اللہ کی راہ میں ستایا جائے دو فتنے میں نے ذکر کیے اللہ کی طرف سے آزمائش لوگوں کی طرف سے آزمائش لوگ بھی آزماتے ہیں کہ کچا ہے کہ پکا اور تمہاری اپنی ڈالی وہ آزمائش جس میں تم خود جاولا کن کا کمان تمام تم نے اپنے آپ کو خود آزمائش میں ڈالا وہ کیا ہے انما والم اولاد حکم فتنا تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنا ہے یہ تین فتنے ان پر انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو ہوگی لارا انجانسروں میں رب کا لا یا کول ان ماحکم اور جب اللہ کی طرف سے کوئی نصرت آ جاتی ہے اچھے حالات آ جاتے ہیں تو مال غنیمت لینے کے لیے وہ بھی آ جاتے ہیں جو بوریاں اٹھا کر آو علیم الصلوۃ والعلم بما تمہارا کیا خیال اللہ صرف زبان کی سنتا ہے دلوں کے بیز نہیں جانتا کیا اللہ نہیں جانتا کہ عالمین کے دلوں کے اندر کیا سینوں کے اندر کیا ولا یعلم ان اللہ الذين امنوا ولا یعلم المنافقین اور اللہ ان لوگوں کو ایکسپوز کر